الحمد للہ الحمد للہ شریقرا محمد ببان جی شیخ العلی. اللہ انسانیت کی ہدایت کے لیے کو بہوز فرمایا اور حضرت محمد مصطفیٰ کا ختم کرونا دی اب قیامت تک حضور اکرم علیہ سرگرم کی نبوت بھی رہے گی گزشتہ انبیاء علی السلام اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرق ایک جو بنیادی ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری عملی ایک قبیلے ایک ایک اور ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم نہیں بلکہ اخوار کے لیے ایک دستی نہیں یہ وقت نہیں پھر عمل تک کے بھی نبی اس کا پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ پہلے انبیاء چونکہ خاص بستی اور خاص قورم کے لبی تھے اور جب افراد تھوڑے ہوں تو ان کے مسائل بھی تھوڑے ہوتے اگر افراد زیادہ ہوں تو ان کے مسائل بھی زیادہ ہوتے ہیں تو پہلے کمبیا کے اسلام کو تھوڑے سے مسائل چاہیے مسودے سے مسائل کی کو ان کے لیے کرنا ہو ایک کتاب دیتے مسائل کے لیے کافی وجہ ہمارے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسائل تھوڑے ہی چاہیے مسائل بہت زیادہ چاہیے چونکہ آپ قرض و اجنب کے نبی ہیں اور مشرق مغرب کے نبی ہیں دالت اور کوہے کے نبی ہیں آپ کی نبوت کا ادارہ بہت وسیع انسانی قدر کے مطابق آپ کی نبوت کا دائرہ غیر محدود ہے اللہ کے علم میں تو محفوظ ہے ہماری عصل اور ہمارے علم کے مطابق آپ کا ذائرہ ضرورت غیر محدود ہے دنیا میں کوئی شخص گنتی کا تو نہیں بتا سکتا کہ حضور کی امت کے اخراج کی تعداد کتنی ہے نہ بتا سکتا ہے نہ بتا سکے گا آپ کی امت کے خلاف غیر محدود ہے ہر خط کے کچھ مسائل ہوتے ہیں جس سے ہمارا مسائل بھی غیر معلوم ہے ہم کراچی میں رہ کر پنجاب کو نہیں سمجھ سکتے پنجاب والے وہاں رہ کراچی کو نہیں سمجھ سکتے پاکستان والے یہاں رہ کر باہر کی دنیا کے مسائل سمجھنا چاہیں گے تو ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا میں مخالف جہاز ہوں مجھے ایسے دیہاتی بھی بات سمجھاؤ کہ دنیا میں ایسا ملک ہے جہاں پورے مہینے دن رہتا ہے تو میں کہتے چلوں گا چھ مہینے رات رہیے میں کہتے چلوں گا آپ کس مجھے بات سمجھاؤں اگر اگر نے چھ مہینے کا دن ہوتا ہے تو ایک دن میں پانچ بیمار ختم ہے تو چھ مہینے میں پانچ دماغ نہیں ہوں گی یا انہیں مہینے میں دن کو کسی سات سر کے حساب سے مالیں بڑھائی کم کرنی ہے کیا کرے گا ایک میں چھ مہینے کا دن ہے رمضان کے روزے تو ایک مہینے کے ہوتے ہیں تو وہ روزے ایک مہینے کے رکھیں گے ایک دن کے رکھیں گے آٹھ دن کے رکھیں گے ان مسائل کو آپ کیسے حل کریں گے یہ میں چھوٹا سا مسئلہ پیش کرتا ہوں مسائل اتنے زیادہ ہیں اور یہ سارے آپ کی امت کو پیش تھے پہلے خوراک بہت ہوتی ہوتی خورا کی خوراک جس ہم خون دیتی اگر آدمی بیمار ہوتا تو ہجامہ کر کے کچھ خون نکال لیتے تھے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا خوراک کسی بدلے تو خون نکالے تو وہ گر جاتا ہے تو پہلے مریض کو روپئے سے خون نکالنا پڑتا تھا اور ہمارا اس مسئلہ خون نکالنے کے لیے خون دینے کا, کا, کا ہے اب ہم کیا کریں ہمارا مسئلہ تو نہ آئے ہوئے حدیث بعد میں آئی تھی پہلے دور کے نکاح کا مسئلہ آج کے دور سے بالکل الگ ہے ہمارا آج گلوبل پوری دنیا یہاں ہوتا ہے, ہے. ہے, ہے. چھوٹی سی دنیا ہوئی پہلے نہیں تھے یوں نہیں تھے در خیال. پہلے ایک قبیلہ ایک خاص جگہ پہ اب ایک قبیلہ پوری دنیا میں اور بعض کی خواہش ہو گئی کہ اب نے قبیلے کے بعد شادی بھی کر لی اور یہ خواہش دونوں نہیں ہے یہ خواہش خاندان کا ایسی کوئی بری بات نہیں ہے کہ آپ خاندان سے باہر شادی کرنے پر شریف مجبور نہیں کرتے ہاں خاندان میں ہوتی خاندان سے باہر میں کرو تو پہلے برادری مخصوص جگہ پر اب قبائل تقسیم خاطلہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ کبھی لڑکی کو لاننا لڑکے والوں کو بس میں نہیں ملتا نکاح سے کرنا اور کی کے لیے اور لڑکا جہاں پر ہو جہاں یہ اب بکا کرے ہو نہیز میں, نہ میں لیکن مسئلہ تو ہے میں دو چار مسائل دے رہا ہوں جو پہلے مسائل نہیں تھے ہمارے یہاں جو سرجری کا آپریشن ہے سردری پر جو آپریشن ہے آپ اس کی مدت دیکھ رہے کتنی دور حکومت میں یہ آپریشن نہیں تھے ہوتے نہ دماغ کا آپریشن تھا نہ دین کا پریشن نہ کا آپریشن ہوتے نہیں یہ ناقرانی میں نے ایک مسائل صرف اشارہ کیا بتانے کے لیے کہ غیر کام یہ تھا ان کے مسائل تھوڑے وہ تھوڑے مسائل کے لیے ان کو تھوڑے سے الفاظ چاہیے تھے ہمارے صلی اللہ کروڑی اربوں کی تعداد میں آپ کا جب رابطہ پڑے نا مسئلے پوچھیں تو آپ کو اگر میں آپ کو بتاؤں گا کہ لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں تو آپ کے کیا تحتی ہے یہ دکھائے مسئلہ کو تازہ لگا پھر بتا دیجیے لیکن ہم سے جو لوگ پوچھتے ہیں نا ہم سے بدل بتاؤں اگر میں بتاؤں کیسے من سے پوچھتے ہیں کیسی بات کرتا ہے करते بڑا ہو سکتا ہے بے گھر ہوتا ہے ابھی ایک دن سے چار چار دنوں پہ ہمارے پروگرام ہوتے تھے میں نہیں کہتا سو لیں گے چار بندے سن لے تو ہم کلاس میں بھی جاتے ہیں دنیا بھی جاتے ہیں ہر ایک کو مسئلہ سمجھاتے ہیں میں جب دیکھنا گھر سے تو ایک بندے نے مسئلہ پوچھا اور مسئلہ پوچھ لی اب آپ کو سن کر شرم آئی مسئلہ تو بتانے میں بیٹا پیدا والے شیمر چھ ماہر شوہر اور میرا بیٹا دونوں میرا دور جیتے ہیں یہ جائزہ ہم تو ہسپاشر کر ہم نے تو بتایا کہ جائزے کے لیے آپ کہ ہو کے بات قدم کر دو گے ہم تو ختم نہیں کر سکتے ہم سے اس عورت نے پوچھا ہے تمہارا میرا حال بتائیں میں کیا کروں یہ جائز ہے جائز ہے ہونا ہے میں مصیبت میں پھنسی پڑی اب ہم کو مطلب بتائیں گے نا اب مطلب کہاں سے بتائیں گے شہروں اور بچہ دونوں دودھ پیتے ہوئے اس کو جائزہ نہرپیش ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے جو لوگوں کو ہر اس پڑھا لکھا نہیں ہے بطور ہمارے ملک میں بڑے کم ہے ان پڑھ بہت زیادہ ہے تلنا میں بھی صدروں کو آ کر دکھا رہا تھا کہ پہلی امتوں کے مسائل کام تھے تو ان کو احجی الفاظ چھوڑے چاہیے تھے ہماری جدید امت کے مسائل کروڑوں آپ اگر کروڑوں مسائل کے لیے اللہ کروڑوں حالات والا قرآن دیتا آپ کے مسئلے تو نہیں آ کروڑوں میں شاید میری کروڑوں کا کی تعداد کی پونے سات ہزار کے لگ بھگ ہے اس سے زیادہ قرآن ہمارے بات نہیں ہے اور حادیث کی ٹوٹل تعداد پچاس ہزار, سے چار, ہزار. تو چار ہزار کا ہے ایک دس ہزار کا ہے ایک پچاس ہزار کا ہے پچاس ہزار, ہزار کا زیادہ آپ کے دل ایک سوال آئے گا کہ ہم نے سنا ہے فلاں امام چار لاکھ حدیثوں کا آویز ہے فلاں دس لاکھ حدیثوں کا آویز ہے اور یہ معاملہ تھا پہلے حدیث چار ہزار تو پھر وہ غلط ہے یہ غلط ہے وہ غلط ہے دس لاکھ اس کا مطلب کیا ہے حدیث میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہے اللہ کے کی نبی نے کیا فرمایا یہ حدیث ہے اللہ کے کی نبی نے کیا کیا یہ حدیث ہے اور حدیث کا دوسرا حصہ ہوتا ہے جو اس حدیث کو نقل کرتے ہیں تو نقل کرنے والے کو رابی کہتے ہیں اور جو اللہ کشید نے فرمایا کہ اس کو حدیث کا متن کہتے ہیں متن کا چار ہزار ایسے زیادہ نہیں ہے اور یہ چار لاکھ ایسے بنتی ہے متن ایک حدیث ہے حدیث صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کے موزے پر لفا فرمایا یہ نقل کرنے والے ایک دو تین چار پانچ ستر بنتی ہے ورنہ نتن کے ایک عجیب ہے سندو ملا کر جو ستر ہے اسی طرح जो کے جو مزوم ہے وہ پچاس ہزار ہے ہر سب الگ الگ کرتے تو ٹوٹل اجار پر ہادیش کو ملائیں تو بہت اس علاقہ ہزار ہادیش اور رسائل کی طرح کروڑوں کی تعداد ہے الگوں کی تعداد ہے اس کا اللہ پاک نے کرم کیا ہمارے ادھر ہمارے نبی پر اگر اللہ کریم تمام مسائل کے لیے احادیث اور آیات دے دیتے اتنا بڑا قرآن بنتا کہ نہ کوئی لکھ سکتا نہ کوئی چھاپ سکتا نہ کوئی یاد کر سکتا نہ امت اس کو سنوار سکتا اللہ باغ نے قدم بھی کیا پونے سات ہزار آیات اور پچاس سال احادیث کے اندر سیکڑوں نہیں لاکھوں ہی کروڑوں مسائل رکھے آیات تھوڑی لکھی ہیں نیچے مسائل زیادہ آتی ہیں میںاگا تو شاید بازار کو جب بھی سمجھ آئے گا قیامت انسان کو جتنا پانی چاہیے اللہ کو سارا پانی زمین کے لگ دی زمین پانی پیدا نہیں ہو رہا پانی نکالا جا رہا ہے پیدا نہیں ہو رہا تو جتنا پانی چاہیے وہ اللہ زمین کے نیچے رکھ دیے قیامت تک اڑنے والے جہاز کو جتنا فروٹ چاہیے وہ اللہ نے زمین کے نیچے پیدا کر دی دیا اب اس کو نکالنا ہے پیدا نہیں کرنا قیام تک چلنے والے چولہے کو جتنا گیس چاہیے وہ زمین کے اندر اللہ نے پیدا کروا دیا ہے قیام تک چلنے والے جنریٹر انجن کو جتنا پیٹرول اور ڈیزل گاڑی کو چاہیے تب زمین کے اندر اللہ نے پیدا کروانا ہے اگر اللہ کریں گے سارا پانی زمین کے اندر نہ رکھتے زمین کو اوپر رکھ دیتے لاپ رات لو کر یہ پٹرول گیس سے اللہ نے کرم کیا فرمایا قیامت تک آنے والے انسان کے لیے پانی زنگین کے اندر رکھ دیا اور پانی نکالنے کی امت کو انجینئر کا فرما دیا گیس اور پٹرول نکالنے کی امت کو ماہرین تک فرما دیے اللہ طرح کتنا سانساں فرمایا اسی طرح قیامت تک آنے والے جتنے مسائل سے اللہ نے کہا کہ اس کے نیچے رکھ دیئے اور اس کو نکال کر عمر کو دینے والے اللہ اور بہت اب اگر ہم انجینئر اور ماہرین کا انتظار کر دیں گے تو پیٹرول اور گیس مل نہیں سکتا اور مشتحن کا انتظار کر دیں گے تو مسائل مل نہیں سکتے غریبی دور جو چاہتے ہیں تو انجینئر پر اعتماد کر لیں اور شدید مسائل کا حق چاہتے ہیں تو وہاں پر اہتمام کر لیں اگر وہ شخص یہ مطالبہ کرے کہ ہر مسئلے پر حدیث چاہیے تو ہر مسئلے پر تو حدیث ہو نہیں سکتی مسائل کروڑوں ہیں حدیثیں حدیثے پچاس ہزار ہیں تو ہر مسئلے پر حدیث آئیں گے یہ تو ممکن نہیں اس لیے ایک حدیث کے نیچے تو کئی مسائل ہوں گے لیکن ہر مسئلے پر کوئی حدیث نہیں ہوگی میں بھی ہو. دو چار مسالے ایک دوسرے بعد اچھی طرح ہمارے دن میں آ جائیں شہروں میں بھی ہوتا ہے دلاؤں دلاؤں زیادہ زیادہ ہوتا ہے جو آپ کو دودھ پہنچتا ہے یہ دودھ کتنا کھا لے تیراکوں کو اس کا اندازہ فرمان ہے ہمارے یہاں دودھ نکالنے کے لیے زمین پر جاتے ہیں اور روز ایک بیٹھ کے نکال کے رکھتے ہیں دوسری کا نکالنے کے لیے جاتے ہیں پھر دودھ میں چار پانچ مچھر گر چکے ہوتے ہیں یہ نہیں مچھر بھی گرتے اس کے اگر ہوتے ہیں گرتے ہیں مچھر گر چکے ہوتے ہیں آپ کو گاؤں میں استعمال کرتے ہیں ہماری روزیں دودھ گرم کرتی ہے اس سے دل برائی نکلتی ہے پھر اس کو جال لگاتی ہیں پھر دودھ جم جاتا ہے صبح دہی الگ کرتی ہیں ہے دودھتی ہے تو اس سے مکھن نکلتا ہے مکر گرم کرتی ہیں تو, تو ہی بن جاتا ہے اور جب کھڑا کرنے لگتی ہیں تو اس میں چار پانچ چوڑیاں گر کے موسمی ہوتی ہے آپ میں دودھ کے اندر مکر گرتے ہیں اور گھی کے اندر چوڑیاں گرتی ہیں کسی ایک ردیش میں نہ مچھر کا مسئلہ ہے اور نہ کسی ایک ردیش کے اندر یہ چوٹی کا مسئلہ ہے لیکن مسئلہ تو ہے آپ کرے یا کہاں پر جائے آپ اللہ کے نبی آپ ایمان کے ساتھ بتاؤ اگر ایک ایک چھوٹے جانور کا مسئلہ بتاتے کتنی بڑی کتاب بنتی اگر تمہارے کھانے میں مچھر گر جائے تو یہ حکم چوٹی گر جائے یہ حکم جلو میں سے یہ حکمر سے یہ حکم بن جاتی اور مسئلہ کیا تھا صرف ایک اللہ نے کیا فرمایا جہاں روایت موجود ہے اور میں اگر تمہارے کھانے کے اندر مچھی گر جائے تو مکی کو ڈبو دو اور ڈبو کے بارے میں نکال دو آپ کھانا کھانا ضروری نہیں ہے کھانا چائے چھ کھلا سکتے ہیں طبیعت نہیں ہے مانتا ہوں کھانا ضروری نہیں ہے لیکن کھانا ناپاک اور حرام نہیں ہے کھانا چائے لگا سکتے ہیں نہ کھانا چاہے معاملہ کا یہ آپ کی طبیعت ہے تو یہاں آسمندہ صدر نے دو باتیں بنوائی نمبر ایک مکی کو دو اور نمبر دو کھانے کی لال یہ دبونے کی بات کیوں فرمائی اس کی وجہ اللہ کے نبی نے خود فرمائی ہے کہ مکھی کے دو پر ہوتے ہیں ایک پر میں شفا ہوتی ہے اور ایک میں وبا ہوتی ہے اب تمہیں نہیں پتا کہ مکھی گری ہے تو اس کا پہلے پر کون سا گرا ہے شفا والا یا وبا والا آپ پوری جگہوں کے باہر میں کھانا لوگے تو آپ کی دکان میں خراب ہو جائے گا جیسے کھانا پہلے تھا ویسے کھانا اب ہے پہلے سیکھتا تو ہف بھی ہے پہلے خراب تھا تو ہر بھی ہے مچھلی کے شفا والے پاس اس کی شفا نہیں آئے گی اور وبا والے سے بیماری بھی گی جیسے کھانا ایسے بھی جگہ مچھر کو نہیں ڈبونا یہ ڈبونا ایسی نکال لو اس میں یہ مسئلہ نہیں ایک باہر نکالے تو کھانا خراب کیوں نہیں ہوتا اس کی وجہ نہیں فرمائی حضرت ابو غنیفہ فرماتے ہیں مچھی کی رگوں میں گردش کرنے والا خون موجود نہیں یہ مچھی کا حکم نہیں ہے ہر اس جانور حکم ہے کہ کی میں گردش کرنے والا خون موجود نہ ہو ابھی دماغ سر وجہ بتاتی ہے نا اب ہزاروں جانوروں کا مسئلہ حل ہو گیا اللہ کے زبین حدیث دیکھ لی ہے اور مسئلہ ہزاروں جانوروں کا حل ہوا ہے اور اگر ہر جانور کے لیے الگ مسئلہ اور اسی ہی ہوتے ہیں اور اس حدیث سے مسئلہ کون سا نکلتا ہے کیسے نکلتا ہے یہ چونکہ اللہ کے نبی بتاتے نہیں ہیں نکالنے والا مستحد ہوتا ہے تو پھر تم کی رائے پیٹ خراب ہو جاتا ہے پھر اگر یہ وجہ ہے اس وجہ ہے, ہے جب وجہ دو ہوتی ہیں تو مسئلے دو بن جاتے ہیں جن کو سمجھ آتی ہے وہ کہتے ہیں یہ مجھ سے بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے لڑتا نہیں ہے اور جن کو سمجھ نہیں آتی وہ کہتے ہیں یہ غلط ہے یہ غلط ہے دونوں ٹھیک کرتے ہو لگتے حالانکہ اللہ کے نبی کا فیصلہ جو ہے وہ سمجھے بہت سے پہلے ایک مثال سمجھ لیں کہ یہ واقعہ صحابہ کے دور میں بھی امام نبول الفاق امام مالک امام شبی امام احمد جس طرح ان میں اشتراک ہے یہ خطاب صحابہ کے دور میں بھی تھے ایک ادیب صحیح بخاری میں ہے رسول جب خندق سے ثابت ہو گئے نے کبھی لائے رسول اللہ ان صحابے کے رابطے آگے بہتر جو روز کا من رہا ہے وہاں جائے رسول اللہ صدر نے فرمایا لالی پرانی ہے کوئی شخص بھی نماز رستے میں نہ پڑھے اثر کی نماز تم نے بنو رہتا کے محلے میں جا کے پڑھنی پیٹے سے فرمایا حضور پہ پرمایات کس کو صابر کرانا پر میں ادر کی نماز تم نے بن رہتا کے محلے میں پڑھنی دوسری خاصی میں جب صحابہ چلے تو وقت شارٹ ہو اب اگر اثر بلو قرادہ کے محلے میں پڑتے ہیں تو خزا بتائے گی جب رستے میں پڑھتے ہیں اللہ کسی بھی ہوگا نہیں ہوگا حضور حضرت بولو قرادہ کے محلے میں پڑھنا اب صحابہ کے دو گروہ ہو گئے ایک ہم اثر پڑیں گے خزا نہیں کریں دوسرے دن کا سزا کریں گے لیکن پڑھیں گے بالکل کے محلے میں اگر صلاح جب ہوگا حدیث کو سمجھنے میں خراب ہو گئے کہاں خراب ہو گئی بات رہا پانے کا رول بات کی لڑائی یہ تھی اتنا جلدی جانا کہ اصل کی نماز پر وہاں پہنچ جانا اب اب روپئے دیر ہوگی اثر کی نماز نہیں کرنے کا اثر تو پڑھ سکے تو رول کا مقصد یہ نہیں تھا خاص قدر ہو گئی پھر بھی وہاں پڑھنا بلکہ مقصد یہ تھا کہ جلدی جانا سب پہنچا مقصد یہ تھا حضور کا حکومت سے مخالفت نہیں ہوگی دوسرے کا نہیں حضور کا مقصد ہے ہو یا قضا. ہم تھا ہمارے جانتے ہم ظاہر تھے کہ حضور نے کیا کروایا جماعت کرواتے ہیں بابو نے سر کی نماز رستے میں پڑھ لی اور بابو نے سزا کر کے جا کے پڑھی اب ہمارے تو وہ کہتے ہیں یہ یہ ہے یہ یہ ہے ہم تو لڑتے وہاں پھر اللہ کی خدا بن جاتی یہ صحابہ لڑے گی اللہ نے خدمت میں اور یہ اور صلی اللہ نے یہ فرمایا تھا اور ہم نے یوں کیا دو گروہ بن گئے تھے فرماتے ہیں فلاں نے باحدم یہ ہو اللہ کی رسی نے کھیل دل نہیں فرمایا تم دونوں کے ٹھیک کیا کیونکہ مقصد دونوں کا ٹھیک تھا نا دونوں نے ٹھیک کیے ایک اہمی بات یہ سوری کے اندر ہے کہ اس شہبات وہ سفر میں جب سفر میں نکلے تو ان کو پانی بھی ملا جب پانی نہ ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھتے زور ریاست کے وقت تھی تو انہوں نے تیمم کیا اور تیمم کر کے نماز پڑھ جب نماز کو پھاڑا وہ تھوڑا سا آگے چلے ابھی نماز کا وقت باقی تھا جو خالی مل گیا ابھی نماز کے وقت باقی تھا پانی مل گیا اب پھر خلا ہو گئی نماز دوبارہ پڑھے یا نہ پڑے بعض قرآن کریم میں ہے پانی نہ ملے تو تیمم کرو پانی نہیں ملا ہم نے تیمم کر لیا نماز پوری ہو گئی اب پانی مل بھی گیا تو تیمم نہیں کرنا ہم نے شریک لوگوں میں اوپر کر لیا دوسرے کا نہیں ہم تو نماز دوبارہ پڑھیں گے کیوں جب پانی کی منا ہم نے جمن کر لیا ابھی نماز کے وقت باقی ہے پانی مل گیا لہذا کر کے نماز پڑھنی پڑے گی تو ایک نے نماز دوبارہ پڑھ لی اور ایک نے نماز دوبارہ نہیں پڑھی اب اختلاف ہو گیا تو ایک صاحب دوسرے پر فتوا نہیں لگایا کہ تو گمراہ نے کہا اللہ کے نبی سے جا کر پوچھنے کہ کی حضور کیا فرماتے ہیں صلاح اللہ جب یہ سفر سے واپس آئے ہمارے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا تھا اب اللہ کی نبی نے فرمایا کہ تم میں سے جتنی نماز دوبارہ پڑھی ہے اس کو دو نمازوں کا سوامی رکھنا پہلی گاڑی اور دوبارہ پڑھنے کا دوبارہ نماز نہیں پڑھی اور میں فقط کا سب کا سننا تھا اصل مسئلہ تمہارا ہے اصل مسئلہ یہ ہے لیکن کیونکہ ان نے بھی سیاح کیا تھا لہٰذا میں ان کو غلط نہیں کہہ سکتا ان کی نماز بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے ان کو دو نمازوں کا جب ملے گا اس کو امام بخاری نے سمجھایا کیسے ہیں حضرت امام بخاری نے ایک باپ قائم کیا یار کہ مسئلہ بتایا اور اس کی جی حدیث لائے امام بخاری فرماتے ہیں اب دیکھو جب حدیث ایک ہوگی اور مسئلے کئی نکلیں گے تو نکالنے میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے جب اختلاف ہوگا تو غلطی بھی ہو سکتی ہے غلطی ہوگی تو آپ نے فتویٰ لگانا یا فتوا نہیں لگانا اللہ کرنے بھی فرماتے ہیں کہ فلا صاحبہ فلاح اگر ایک مسئلہ کوئی مشجد کسی حدیث سے نکالے اور مسئلہ بالکل ٹھیک نکالے تو اس وجر ادا کرواتے ہیں اور اگر ایک مشتد نے مسئلہ اشتہار کیا اور نکال لیا اور مسئلہ غلط نکلا اس کو گناہ نہیں ہوگا اللہ اس کو اجر دیتے ہیں اور ایک اجر پھر بھی دیتے ہیں مسئلہ ٹھیک نکلے تو دو اجر اور مسئلہ غلط نکلے تو ایک اجر لیکن ہو مجھتے پھر مجھتے تو پھر یہ مسئلہ نہیں کہاں ہوگا تو بات کا کھل جائے گی ہمارے ہاں ایک آدمی کے پیٹ میں درد ہوتا ہے اور اس کے پیٹ میں جب اس میں بعد میں لاتے پہلے دو اجر والی بات ہمیں اگر ڈاکٹر ہو اور اس کے پاس اپنا مریض لے کر جائیں اور وہ جل کا آپریشن کرے اور آپریشن بہت اہم ہو اور بڑا لمبا ہو دس پندرہ گھنٹے کرے اور مریض بچ جائے اور مریض ٹھیک ہو جائے اب دیکھو اس ڈاکٹر کو دو چیزیں ملیں ایک جو آپریشن کے پیسے ملتے ہیں نا فیس وہ تو ملنی ملنی اور کیونکہ مریض ٹھیک ہو گیا ہے اب اس پر ڈاکٹر صاحب کو دو رجر ہے ایک آپریشن کے ٹھیک کرنے کی اجرت جو ان کی تنخواہ فیس ہے اور ایک آپریشن چونکہ ٹھیک ہوا ہے اس پر یا ان کو ترقی مل گی ملے گی یا ان کو شاباش ملے گی یا گلے میں ہاتھ ڈالیں گے یا لوگ دعائیں دیں گے دو ہی چیزیں ملیں گی نا ایک ان کو آپریشن کی روکیز اور ایک ان کو شاباش کے کامیاب آپریشن لیکن اگر ایک ڈاکٹر صاحب اپریشن کرے اور جانو کے ساتھ اپریشن کرے اور خوب محنت فرمائے لیکن مریض ٹھیک ہونے کی بجائے مریض کی موت ہو جائے اب آپ بتائیں اگر دوران اپریشن مریض فوٹ ہو جائے تو ڈاکٹر صاحب کو فیس ملتی ہے یا نہیں فیس تو <تطور> ملے گی شابش تو ملے گی کیا بہت اچھے ڈاکٹر ہیں شابش ملے گی آپ کیونکہ یہ ڈاکٹر ہے اسپیشلسٹ ہے اس کسی بھی حالت میں ملامت نہیں ہے کامیاب آپریشن ہو گیا تو دو ہی چیزیں ہیں اور اگر آپریشن کامیاب نہیں ہے تو تنخواہ پھر بھی ملتی ہے اللہ نے بھی یہ بات سمانتے ہیں اگر دین کا ماہر ہو اور مجتہد ہو وہ محنت کر کے مسئلہ نکالے اور ٹھیک نکال دے ایک اجر اشتہاد کا ہوگا کہ مجتہد ہے اور ایک اجر ٹھیک نکالنے کا ہوگا اور اگر محنت کی اور مسئلہ نکالنے میں غلطی ہوگی تو اس کو اشتہار کا ادر تو ملے گا لیکن چونکہ مسئلہ نکالنے میں خطا ہو گئی ہے زیادہ جو صحت والا تھا وہ اجر اس کو نہیں ملے گا اس کو اجر بہر صورت ملنا ہے تو مگر مشترک محنت کرے اجر ہی اجر ملے تو میں اور آپ کو مشترک پر تردید کرے کہ یہ ماں میفا سیکھ ماں مالک سیکھ رہی فلاں سیکھ نہیں بھائی مستحقین ہے اگر ان سے مسئلہ ٹھیک نکلے تو تب بھی ٹھیک ہے اور اگر ان سے خطا ہو جائے وہ تب بھی جنتی ہیں تو جنتی بندے پر کوئی کبھی بھی ترکیب نہیں کرتے نا جنتی بندے پر تھوڑی ترقید کریں گے وہ تو ٹھیک ہی ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی بندہ اب میں اگلی بات کو کہنا یہ بڑی سمجھ نہیں تھی باہر کہتے ہیں اگر امام اب ولیفہ نے تاقید کی ہے تو ٹھیک ہے اور ہم تاقی کریں اور مسئلہ غلط ہو جائے تو ہم پہ ملامت کیوں ہے میں اس بات سمجھاتا ہوں اگر ایک آدمی کے پیٹ میں درد ہو اور یہ شخص کسی ڈاکٹر کے پاس جائے ڈاکٹر صاحب انجیکشن لگوائے اور بندے کی ڈیتھ ہو جائے تو اس داکٹر صاحب کے پاس خلاف ایف آئی آر نہیں ہوتی ہے حالانکہ ان کی وجہ سے مریض مل کے ٹھیک نہیں ہوا اور اگر بندے کے پیٹ میں درد ہو اور کسی اکائی ڈاکٹر کے پاس چلا جائے کہ اسپیشلسٹ نہیں ہے انجیکشن لگایا پیٹ سے درد ٹھیک ہو ہیلتھ والوں کو پتا چلا کہ یہ ڈاکٹر ہے لیکن وہ جیل میں جائے اب وہ عجیب بات ہے ڈاکٹر صاحب نے انجیکشن لگایا تو بندہ مر گیا میں نے انجیکشن मैंने تو بندہ ٹھیک ہو گیا اس کے خلاف پرچہ یہ میرے خلاف کوئی پر پرچا ہے بھائی اس ڈاکٹر صاحب کو انجیکشن لگانے کی اجازت ہے گورنمنٹ کی طرف سے اسپیشلسٹ ہے وہاں بندہ مر بھی جائے اور تو, تو کے اسپیشلسٹ نہیں ہے تجھے علاج کی اجازت ہی نہیں تھی تو علاج ٹھیک کرے گا تو تب بھی تیرے خلاف پرچا ہوا اس لیے آپ کہتے ہیں مفت ہو اور اس سے خطاب ہو جائے تو تب بھی ٹھیک ہے اور ہم جیسا مجھ سے نہ ہو دکان پہ کام کرتا ہو کالج میں پڑھتا ہو پروفیسر ہو مشترد تو نہیں ہے نا یہ مسئلے میں اتحاد کرے گا یہ اس کا فن نہیں ہے یہ غلطی کرے گا تو اس کو پکڑا جائے گا کہ تو نے ایسا کام کیوں کیا ہے یہ ہماری رائے نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے ہے اللہ کے نبی نے فرمایا من کا پھر قرآن بلا یہی بکراب ان اگر کوئی بندہ مفسر نہ ہو اور قرآن کی تفسیر کرے وہ ٹھیک بھی کرے تو تب بھی گناہ ہوگا اللہ کے نبی فرمایا جو قرآن کا ماہر نہ ہو اور تفہیر بیان کرے اور چیز بیان کرے تو سب بھی گناہ ہے کیوں یہ تفصیل بیان کرنا اس کا کام نہیں تھا اس نے بلاپ یا قرآن کی تفہیل کیوں بیان کی ہے اب یہ حصہ قرمان ہے کہ قرآن سمجھنے کے کتنے اصول ہیں اور قرآن سمجھانے کے کتنے اصول ہیں میں فلم افطا کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ حضور سلم ناصی نبی ہیں تو آپ قیامت کا کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہونا تو امت کو مسائل کون بتائے گا بڑے اقتصاد سے, سے بات سمجھ لیں آپ مولانا کے پاس جائیں کسی اور مسئلے میں جائیں آپ حیران ہوں گے بہت کم مسائل ایسے ہیں کہ جہاں ایک مسئلے پر دو حدیثی نہ ہو بہت کم مسائل آپ جو مسئلہ اٹھاؤ گے نا بات دو حدیثی ہوگی جو مسئلہ اٹھاؤ گے وہاں دو حدیثی ہوگی اب آپ کی پریشانی ہوگی ہم کس حدیث پر عمل کریں کس ایک لوگ لڑ رہے ہیں جگڑ رہے ہیں حالانکہ نہ لڑنے کی ضرورت ہے نہ جھگڑنے کی ضرورت ہے کیوں جس اللہ کے نبی کی ایک مسئلے پر دو حدیثیں ہیں اس اللہ کے نبی نے طریقہ بھی بتایا ہے کہ دو حدیثوں میں تمہیں عمل کیس پہ کرنا ہے تو جب طریقہ موجود ہے پھر جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے میں اس کی دو صورتیں بتا دوں تو تھوڑے وقت میں پہلی بات یہ کہ حضور پاک نے فرمایا جس راج ہم پریشان ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا پرندہ میں مَنْ جائش میں بادی فصل اختلاف الیرہ میں جب دنیا میں نہیں ہوں گا تو میرے جانے کے بعد تم دین میں اختلافات بہت دیکھو گے اختلاف ال کثیرہ آج ہم یہی کہتے ہیں نا دین میں اختلاف ہوتا ہے تو ہم عوام لوگ ادھر جائیں گے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دین میں بہت اختلاف دیکھو گے میرے جانے کے بعد اللہ کے نبی اختلاف حل کیسے ہوگا قومن فادی کو مجھے سنت میری سنت کو دیکھ لینا اختلافات تمہارے حل ہو جائیں گے میری سنت سے اختلافات تمہارے سارے حل ہو جائیں گے میری سنت کو تھام روکو اللہ کے نبی اگر کی سنت میں اختلاف کا حل نظر نہ ہے تو پھر وسنت الخلافا شدید الماحد ابو بکر عمر عثمان علی ان چاروں کا فتوا دیکھ لینا اس سے تمہارے اختلافات حل ہو جائے گی کیوں میں نے حدیث پڑھی ہے اور خود سمجھی ہے ابو بکر نے حدیث پڑھی بھی حضور سے ہے سمجھی بھی حضور سے اب میری گرو کی رائے میں فرق تو ہوگا میں کہتا میں عالم نہیں ہوں مجھے عربی نہیں آتی میں نے چودہ سال نہیں پڑھا آپ مجھے کہتے ہیں مولانا صاحب اب بہت بڑے علامہ ہوں گے لیکن امر فاروق صبر تو آپ آگے بھی نہیں ہیں نا آپ نے عزیق کس سے پڑھی ہے میں کہتا ہوں مفتی سنگی سوانی صاحب سے کس سے پڑھی ہے ڈاکٹر عبد صاحب سے کیس سے پڑھی ہے مولانا سلیم اللہ خان صاحب سے تو آپ کہتے ہیں ابو کے شریک نے حضور پاک سے پڑھی ہے میں کوئی فرق نہیں ہے آج یہی جھگڑا کر رہا ہے لوگ حدیث میں لکھا ہوا ہے تو میرے لیے مجھے ضرور کیا ہے بس اللہ کے جمی نے فرمایا اگر مسئلے میں اختلاف نظر آئے تو ابو بکر صدیق سے عمر بن خرطاف سے عثمان بن عرقان سے علی گڑھ متدا سے فیصلے کروانا تمہارے ہمارے فصل اختلافات ختم ہو جائیں گے یہ کی طرح آسان طریقہ ہے اور جب آپ خلیفہ راشد کا نام لوگے تو لوگ فوراً کہہ دیں گے ہم نکلوا حضور کا پڑا ابو بکر پڑھا ہے وہی کروانا ختم ہوگی میں جانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں ایک بزرگ ہے ان کی وفات کے وقت قریب آ اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کہ بیٹا میں بیمار ہوں اور شاید فور ہو جاؤں اور زندہ نہ رہ میرے جانے کے بعد اپنے یہ چچا ہے ان سے شادی خوشی غمی کے فیصلے کروانا اپنی رائے سے کچھ نہ کرنا بزرگ ہوگی اب نوجوان لڑکا کے شادی کرنا چاہتا ہے اور چچا کہتا ہے بیٹا فلانے کا پس شادی نہیں کرنا اس خاندان کا پس منظر ٹھیک نہیں ہے ہماری سوسائٹی میں ان کا کردار مناسب نہیں ہے ہمارا خاندان بدنام ہوگا وہ کہتا ہے چچا زندگی میں نے گزارنی ہے آپ نے نہیں گزارنی میرے مستقبل کو فیصلہ آپ کو اور طے کرنے والے چچا کہتے نے بیٹا میں تیرا خیال کا ہوں میری بات مان لے بزرگہ پھر کہتا ہے آپ چچا ہیں ابا تو نہیں ہے نا ابا ہوتے تھے میں بات مانتا مجھے ایک کاید دکھا دو اللہ نے فرمایا چچا کی بات مان مجھے ایک حدیث دکھا دو اللہ نے فرما اور جب قرآن حضیث صاحب وہ چچا سمجھدار تھے وہ بچے سے پل نہیں ہے اس کو پکڑ کے مولانا صاحب کی بات آئیے آج مولانا صاحب سے پوچھتے ہیں مولانا صاحب کے پاس آئے تو مولانا صاحب سمجھے کہ اس بچے کا مسئلہ کیا ہے کہا بیٹا یہ بتاؤ جب تمہارے ابا جی جانے لگے تھے <تصحب> تو پھر وسیعت کوئی وسیعت کی تھی ہم نے ابا جی فرمایا تھا کہ میرے جانے کے بعد چچا سے پوچھ کے فیصلے کرنا اور میں تم چچا سے پوچھو گے تو ابا جی کی بات مانو گے نا اور ابا جی کی بات ماننے کا تو قرآن نے حکم دیا نا جی <تكلم> نا تو چچا جی مانو گے تو ابا جی کی مانو گے چچا جی کی نہیں مانو, مانو گے تو نے ابا جی کی نہیں مانی ابا جی کی بات مانو وہ تب ہوگا جب چچا جی مانو ہم نے کلمہ تو حضور پاک پڑا ہے لیکن اسی نبی نے ہے کہ میں دنیا میں نہیں ہوں گا میرے مسئلے کو تب کو ہوگا گا فیصلے ایم سے کروانا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا یہ نہیں نماز پڑھتے انہوں نے دیکھا اللہ کے نبی کوئی کیسے ہو سکتا ہے کون کا فیصلہ اللہ کے نبی کے خلاف ہو جن اردو نے اپنے مسلح پہ کھڑا کیا جن کے حوالے پوری امت کو کیا اگر وہی ٹھیک نہیں رہے تو بتاؤ مجھ میں اور آپ میں سے ٹھیک کون ہو سکتا ہے ایسی کی کچھ صورت ہی موجود ہی نہیں ایک میں نے آپ کا طریقہ بتایا اگر کوئی بندہ بھی آپ سے بات کرے تو آپ اسے کہنا بھی ہر تب صدیق کی رائے کا ہے ہر عمر کی رائے کیا ہے عثمان علی کی رائے کیا ہے ہمیں سمجھاؤ وہ کہ حدیث میں آیا ہے تو آپ حدیث کا تجھے پتا ہے اور وہ کا صدیق کو تو پتا نہیں تھا نا ہر عمر عثمان علی کو تو پتا نہیں تھا پتا تھا تو بتاؤ پھر وہ کیا فرماتے اگر پھر ان کا فرمان بھی بتائے تو آپ جلدی جلدی نا مان لینا اپنے مولانا صاحب کو دکھا دینا کہ یہ دکھایا دو بار ٹھیک ہے یا غلط کہہ رہا اگر آپ یہ نہیں دیکھو گے تو نقصان کیا ہوگا مثالیں تو میرے پاس بہت ہے میں تو چوبیس گھنٹے پوری دنیا میں میں ہر مہینے دو تین ملکوں میں جاتا ہوں مجھے پورے دنیا میں لوگ کتنی مثالیں دیتے میں دبئی گیا وہاں ایک محلہ جگہ ہے اشید ناگر وہاں مصر میں نماز پڑھی میرا میزبان ساتھ تھا, تھا. وہاں عموماً مسئلے میں کتابیں پڑھی ہوتی ہیں میں یہاں لائبریری سے کتابوں کا ایک صحیح بخاری اب آپ ہے ہوں گے کہ بخاری شریف دو جلدوں میں تیس پاگوں میں نو ہزار بیاسی جدید ہے بخاری ہیں اور وہ بخاری شریف اتنی تھی ایک جلد میں اور انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ یہ بخار شریف کا خلاصہ ہے آپ کے دل خوش ہوں گے کتنا بڑا عالم ہے کہ جسے بخاری کا خلاصہ نکال کے دے دیا کام میں چھٹی ہٹ نے کام کیا کچھ مسئلہ ضرور ہے میں نے بخاری شریف کو نکال لیا اس کو تو مجھے جہاں جہاں اندازہ تھا کچھ ہوا ہوگا میں نے وہ مقام کھولنے شروع کر دیے سب سے پہلے میں میں نے مقام کھولا یہ ماں بخاری کے مسئلہ بیان کرواتے ہیں باب باپ رکھ کے لفافر یہ جو ہمارا ران ہے یہ ران سطر ہے یا سطر نہیں مرد کے رام کو مرد کے لیے دیکھنا جائز ہے کہ نہیں یہ مسئلہ حدیث پر حضور تھے ایک سواری پر میں تھا ہماری سواری ساتھ تھی میرا گھٹنا حضور کے گھٹنے کے ساتھ لگا تو آپ کا جو تہمر تھا وہ تھوڑا سا اور سیر پہ ہو گیا آپ کا رام نظر آ گیا میں نے آپ سمجھ کے رام کو دیکھنا شروع کیا آپ نے تھوڑا سا اور کھول دیا انس میرے رام کو اچھی طرح دیکھ یہ حدیث بیان کی صحیح بخاری میں تو تجھے جو خلاصہ بیان کیا تھا انہوں نے اتنا بیان کیا کہ اگر آب شروع کر دیا اب آپ ایمان کے ساتھ بتاؤ اتنی سی بخاری آپ دیکھو گے آپ کیا سمجھو کہ رام سطر ہے یا نہیں میں نے کیا دبئی سمندر کے سائی پیس پہ لڑکے نکلے بہن کے نہتے ہیں وہ تو سنت سمجھ کے نہ نا. دکھانا سنت ہے میں غلط کام تو نہیں کر رہا کیوں بخاری شریف کے اندر لکھا ہوا ہے. اُس غلط کہتے ہو یہ جو لڑتے جھگڑتے ان میں کسور نہیں ہوتا ان کو جب ایک چیز دکھا گیا وہ تو مزے سے کہ حدیث کے اندر آ گیا میں نے میزبان سے ذرا دوسری بخاری بولا جو پوری بخاری بولا. میں نے دیکھو اس جو بعد امام بخاری اساری ایک عزیز اور لائے تو میں امام بخاری فرماتے ہیں اللہ کے لیے فرمایا الفاق عورتوں رام سفر ہے جس کا دیکھنا جائز نہیں ہے اب امام اساری اتنی جیسے لائے تو ایک ثابت ہوا کہ دیکھنا جائز ہے اور ایک ثابت یہ دیکھنا جائز نہیں اب دو اسی ہوگی تو پھر فیصلہ کریں گے نا ایک ہوگی تو کہتے فیصلہ کریں گے میرے میزبا کو تبلیغ جماعت کے تھے بھائی افراد اس علاقے کے لمید تھے تو مجھے کہتے مولانا تھا یہ کیا ہوا میں نے مین ہوا کچھ بھی نہیں اللہ کے نبی کا فیصلہ ہے کہ رام سطح تو یہ جو حضور نے دکھایا ہے یہ امت کے لیے نہیں ہے یہ نبی کی خصوصیت ہے یہ نبی پاک کے لیے مجھے کہتے تھے کوئی مثال دیں میں نے کہا امت کتنے نکاح کرنے ہیں جائے میں نے کہا حضور نے کٹھے کتنے کی نو تو میں نے کہا امت کیوں نہیں کر سکتی امت کے لیے مسئلہ وہ ہے وہ حضور کے لیے خاص تھا میں نے کہا امت کے لیے مسئلہ امام بخاری نے بتایا اور سات حضور کی خاصیت میں بتا دی بات یہ امت کے لیے جائز نہیں ہوتی نبی کے لیے اس کی کوئی جائز موجود ہوتی ہے عمر ہی نکاح کرے تو حق ماہر دینا ضروری ہے حق ماہر نہ طے کرے پھر بھی حق ماہر ہوگا لیکن قرآن کا نبی کے لیے فیصلہ ہے خارج اللہ کے بے ظلموں میں نہیں آپ حق ماہ نہ طے کریں پھر بھی نکاح ہو جائے اگر عمر ہی کی ایک سے زائد دی نہیں ہو تو بارش شرط ہے اللہ کے کی نبی کے لیے قرآن میں فیصلہ ہی ہے آپ کے لیے کوئی باری نہیں ہے اب دیکھو نبی کی خصوصیت اور ہے امت کے لیے فیصلے اور ہیں میں نے کہا مسئلہ سمجھ آ گیا اس لگے کیا آ گیا اب آپ بتاؤ صرف اس بخاری کو آپ دیکھ رہے جو خلاصہ ہے تو آپ کو کہہ دو کہ وہ رام سطر نہیں ہے بلکہ رام دکھانا اللہ کے نبی کی سنت ہے اللہ کے نبی نے دکھایا تو میں کیوں نہ دکھاؤں میں سمجھا ہی رہا اگر ایک مسئلے پر کئی کہانی سوں تو ایک اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ دیکھو خلیفہ راشد کا فیصلہ کیا ہے بس مسئلہ حل ہو جائے گا دوسرا طریقہ جو محرد نے بتایا ہے تو یہ ने काम نے کہاں بتایا ہے آپ نے جب کوئی بندہ گھر جائے صحیح مسلم اٹھائے اور وہاں ایک مسئلہ دیکھے امام مسلم محلہ نے ایک مسئلہ لکھا ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ آگ پر پکی چیز کے استعمال کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں بابل وضو میں معمت فطمار آپ حیران ہو گئے آپ نے زور کی نماز پڑھی یا گھر جائے لیں تو چائے پی لے تو وضو گا یا جائے گا امام مسلم نے پہلے حدیث نقل کی ہے اللہ کے جمی نے فرمایا اگر آپ نے وضو کر لیا اور وضو کے بعد آگ اور پکی چیز استعمال کر لی تو گیا یہ صحیح مسلم حدیث موجود ہے اس کے بعد سے امام مسلم نے حدیث سے بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا نماز کے پڑھی مسجد میں جانے لگے ایک صحافی نے آپ کی خدمت میں گوشت پکا ہوا اور کچھ روٹی پیش کی آپ نے روٹی اور گوشت کھا لی اور ماں مست وضو نہیں کیا اور مس سے مجھے نماز پڑھا دیتے کیا پتہ کہ وضو نہیں ٹوٹتا اب ہم پر عمل کریں پہلی بار بار آپ کی ماں کے ساتھ بتاؤ اگر کوئی لڑکا آپ سے لڑنا شروع کر دے کہ ابا آپ نے وضو کیا پھر آپ نے چاہیے پی ہے دوبارہ وضو کرو آپ کہتے کیوں بیٹھا وہ کہتا ہیں مسلم میں تیزا وضو ٹوٹ گیا کرو وضو کے گھر میں لڑائی تو شروع ہو گئی نا لڑائی نہ کریں اس کو بھی مولا صاحب کو دکھا دے ہمیں ہم کس پہ کریں؟ اسی, اسی, اسی جگہ پہ امام لوبھی لکھتے ہیں کہ امام مسلم پہلے وہ حدیث لائے کہ جس سے پتا چلا کہ آگ پر پکی چیز کے استعمال کرنے سے وجود ٹوٹ جاتا ہے اور پھر وہ حدیث لائے کہنے سے پتا چلا کہ آگ پر پکی چیز کے استعمال کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ایسا کیوں کیا کہتے ہیں شیرن وضو امن سمام مسلم بتانا یہ ہی چاہتے ہیں کہ آگ پر پکی چیز کے استعمال کرنے سے وضو ٹوٹ جانا یہ مسئلہ ہے لیکن پہلے تھا اب منسوخ ہے اب منسوخ ہے جیسے پہلے اللہ کے نبی مدینہ محور آئے تو آپ نے نماز پڑھی تو منہ کے کی ادھر کیا بیت المقدس کی طرف اور اغوار نے کی کدھر کیا بیت اللہ کی طرف بیت المقدس ابلا حدیث میں ہے لیکن اب یہ منسوخ ہے جمع نوری فرماتے ہیں وہ مسئلہ منسوخ ہے, ہے اگلی جو بات فرمائی نہ وہ ضابطہ بیان کیا جمع نوئی فرماتے ہیں عادت رویس من کرونا سلط یلو نا منسوخ ختم سما کے بونا بن ناطف امام مسلم اور زیرت مہد سیم کی عادت ہے کہ جب ایک مسئلے پر دو حدیث ہو جائیں تو جو منسوخ ہوتی ہے اس کو پہلے ذکر کر دیتے ہیں اور جو ناطب ہوتی ہے اس کو بعد میں ذکر کر دیتے ہیں یہ کن کا طریقہ ہے معذر س جو منسوخ ہو اس کو پہلے اور جو ناصب ہو اس کو آپ زیادہ دل میں رکھ لیں اب میں آپ کی فکر میں کر دیتا ہوں میں تو پتہ یہ دوبارہ کھاؤں نہ ہوں دوبارہ ملوں نہ ملوں آپ کوئی حدیث کی کتاب کھول ہیں کہ جس حدیث کے محدث نے ایک مسئلے پر دو دو حدیثیں نظر کی ایسا محدث ہو بعض مادثے ہیں وہ ایک چھٹی سے نظر کر دے کوئی بھی مؤزد ایک مسئلے پر دو حقیقتیں نکل کرے گا نا آپ آب مسلم ابو ابود ابن ماجہ کہاوی کوئی حقیق اہل وہ لائیں گے جو منسوخ ہے پھر وہ لائیں گے جو ناصر ہے آپ وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو جب آپ رقوق کر کت... جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ امام کے ساتھ بتاؤ جب آپ کے امام سے کہتے ہیں نیل عام آپ ایسا کہتے ہیں اونچا کہتے جی ایسا کہتے ہیں حدیث میں اللہ کے لیے بھی نوجہ فرمایا اب آپ آہستہ جو کہتے ہیں آپ گھر جو جا میں ترمنی اٹھا لو امام ترمنی دونوں حدیث سے لائے ہیں پہلے اونچا کہنے والی پھر آہستہ کہنے والی تو کمانا آہستہ والی حدیث ہے اور اونچی بھی ہے لیکن پہلے کون سی لائے اونچی والی بعد کی کون سی لائے اس کمانا کی اونچی والی پہلے دور کی ہے آہستہ والی بات کے دور کی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ امام نووی صاحب کا پیار کروا رہا ہے آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں امام صاحب فاطہ پڑھتے ہیں آپ امام کی شفاطہ پڑھتے ہیں حدیث جو ہے صاحب آپ بڑھی آپ کیوں نہیں پڑھتے آپ کے مزید بھی اٹھا لیں امام نسائی نے دونوں حدیثیں لائی ہیں پہلے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے والی اور پھر امام کے پیچھے نہ پڑھنے والی تو پہلے کون سی لائی تو میں یہ تو نہیں کہہ رہا کسی حدیث میں آپ کے فاتحہ نہ پڑھ میں یہ تو نہیں کہہ رہا کسی میں وہ ہے ہی فاتحہ پڑھنے والی میں کہوں ہے لیکن فاتحہ پڑھنے والی پہلے تو رکی ہے اور نہ پڑھنے والی ना, ना, جب آپ رکو کرتے ہیں تو آپ کرتے ہیں نہیں کرتے آپ اٹھا کے دیکھے ترمدیش پہلے رفاظین کرنے والی حدیث ہے یا نہ کرنے والی حدیث ہے اگر دونوں نہ ہو تو مجھے آپ کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب آپ نے جھوٹ بولا دونوں حدیثیں ایک کتاب کے اندر ہیں تو لڑنے کی ضرورت کیا ہے جگنے کی ضرورت کیا ہے میں اس کے باوجود بھی کہتا ہوں آپ کرنا چاہتے ہیں تو شوق سے کریں کرے ہمیں سوچا نا کہ تم کیوں نہیں کرتے ہم آپ سے رکھتے ہیں تم کیوں کرتے ہو تو ہم سے کیوں رکھتے ہوئے تم کیوں نہیں کرتے آپ کا نہیں سے ایماندار مقصد آپ کے دل مانتا کرے ہمارے پاس دلائرہ نہیں کرتے لڑائی کیوں پیدا کرتے ہو جھگڑے کیوں پیدا کرتے ہو خاندان کو تباہ کیوں کرتے ہو ایک گھر کے افراد کو تقسیم کیوں کرتے ہو جب دو حدیث موجود ہے پھر کیوں جھگڑتے آپ فجر کی نماز کے لیے مسئلے میں آئے آپ کے امام صاحب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو مسئلہ کیا ہے کہ جب فجر کی نماز میں امام صاحب نماز پڑھ رہے ہوں تو فضر آپ بڑے شدتیں پڑھے ہی آد شامل ہو سکتے ہیں اگر نہیں شامل ہو سکتے سنت نہ پڑے اور سورج نکلنے کے بعد پڑے اب آپ کو کوئی بندہ حدیث دکھا دے گا کہ جی صاحب بھی آئے تھے اس نے سنتیں نہیں پڑھی جماعت میں شامل ہوں گے جماعت پر سنت پڑھی اللہ کے لیے پوچھا کیوں پڑھی ہے انہوں نے کہا کہ میں نے پہلے نہیں پڑھی تھی آپ کو فرمایا کوئی حرض نہیں آپ حیران ہوں گے اسی جامع ترمزی میں اس کے فوراً بعد حدیث ہے کہ اللہ کے نے فرمایا کہ جس کی فضر کی میں رہ جائیں وہ سورج نکلنے کے بعد پڑے اسی درمجی میں تو پہلی حدیث صاحب نے بیان کر لی بعد میں نہیں بیان کر رہے دونوں بیان کرنی چاہیے میں کہہ رہا ہوں ہم لڑائی جھگڑے کی بات نہیں کرتے یہ حدیث بھی ہے اور وہ بھی ہے فرق کیا وہ پہلے دور کی ہے اور یہ بات کے دور کی ہے جس کی مثال میں سمجھا کر بات ختم مطلب کرتا ہوں تو رات آسمانی کتاب ہے یا نہیں انگیز ضلور قرآن ہر وہی پڑھیں گے کیوں یہ بات بھی ہے اب کوئی بندہ کہہ رہے تم تو کو مانتے ہی نہیں ہو بلکہ ہم مانتے ہیں لیکن اب تو رات نہیں اب قرآن کا دور ہے یہ بات کی اگر آپ ان سے علیہ السلام سارے نبی ہیں ہم ان کو مانتے ہیں ان کا کلمہ کیوں نہیں ہیں پہلے دور کے نبی ہیں اب حضور پر ہم کلمہ پڑھیں گے تو اس میں جگڑنے کی بات کیا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں اب لڑتے نہیں ہیں مس اور سمجھاتے ہیں اللہ ہم سب کو بات سمجھیں گے تو بھی کتاب بنوائے اس کے باوجود میں نے آپ کی شرکت میں گزارش ہے کہ اس وقت پاکستان ان حالات کا متحمل نہیں ہے سب سے شریف ترین پاکستان کو دو مسئلے پیش ہیں میں چاہدانوں کی بیوروکریسی کی بات نہیں کرتا اب وہ ہمارے جو مسائل ہیں نمبر ایک دہشت گردی اور نمبر ایک فرقہ والی دہشت گرد دہشت گرد ہے وہ مسجد میں دھماکہ کرے تب بھی دہشت ہے سکول میں دھماکہ کرے تب بھی دہشت گردی ابھی جو لاہور رہ ہوا آپ یقین کریں میں خدا کی کشپ اٹھا کر کہہ رہا ہوں ہمارا تو کلیجا موٹو آتا ہے اتنا بڑا دل مصحوم بچے کو مارنا عورت کو مارنا اور خود کو تباہ کر کے ختم ہو جانا اس سے بڑا دنیا میں کوئی بدبخت ہو سکتا ہے ان کی کون ذن خادی کرتا ہے کون ان کو سمجھاتا ہے جیسے ہمارا نہیں ہے بار بار سمجھاتی ہے آپ نے اسی کہ ہم آپ سے لڑ توڑے دیں لیکن ہمیں تم کیوں نہیں کہتے آپ نہیں کہتے آپ چھوڑ دو آپ نے کہہ رہی ہے ہم آپ سے لڑ رہے دیں جب ہمارے سر پہ مسلط ہوتے ہیں تم ہماری بات کو نہیں مانتے اب میں تو باتیں کہہ دوں گا آپ سب نے کہنا فکر وریت ہے تو جو ہمارے سر پہ مسلط کے انہوں نے سمجھا ہو بھائی ہمارے مستقب کو ممن رکھو ہمارے سڑکوں کو امن رکھو بیٹا پتہ کتابیں اپنے گھر میں رکھو ہمارے بچوں کو کچھ نہ اللہ یہ بات سمجھنے کی کتاب فرمائے بات رضا ہونا الحمد للہ رب المی الحمد اللہ رب المی وصل و السلام علیہ رسول مالا و صحابی اجمائی کریم ہماری خاص قبول فرما سیاحت کو معاف فرما گناہوں سے پاک زندگی عطا فرما اسلام پر پاکستان کی حفاظت فرما ہمارے مال جان ایمان خلاد سب کی حفاظت فرما عابیت والی زندگی عطا فرما ایمان والی موت عطا فرما بیماروں کو صحت عطا فرما مقروضوں کے قرض ادا فرما آزاد سے محفوظ فرما تمام فکروں اور شروع سے محفوظ فرما جدیں مانگی ہیں کرم سے قبول فرما وصل اللہ تعالی رسولی خیل خلق ہی محمد امب علی صحاب ہی اجمائین